اور کوئی صاحب جی فرمائی آپ تو ماشاءاللہ تیاری رہتے ہیں جیسے عورت مزار جی عورت مزار کئی دفعہ ہم یہ بچا چکے آپ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتح رضیہ میں ایک پورا اس پر رسالہ ہے خورجن نسا اس میں دو قول ہیں بعض مشایخ نے برقعے اور پردے میں ملبوس ہو کر مزارات پہ خواتین کو جانے کی اجازت دی اور ایک قول یہ ہے کہ خواتین مزارات پہ نہیں جا سکتی اور اعلی حضرت امام علیہ سلطنت نے اسی قول کو اپنایا اور اسی پر دلائل دیئے کہ کوئی خاتون سوائے نبی کریم علیہ سلاۃ السلام کے مزار شریف کے کہیں اور مزارات پر یا قبرستان میں نہیں جا سکتی جس کے دلائل فتح و رضویہ میں موجود ہیں